سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري رحب الأقضة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث فإن فعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك فالملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوفق وثاغه أحد یاد الحنت سلم تم مرضی فد خولی فی عبادی بد خلی یہ سورت الفجر کی آخری آیات آپ نے سنی ہے سورت الفجر مکی صورتوں میں سے ہے کی صورتیں بیشتر آخرت کی خبروں پر مشتمل ہوتی ہیں کیونکہ نبی نے سادام کو اپنے مکی دور میں سب سے زیادہ جس خطمے اور جس جاہلیت کا سامنا تھا وہ آخرت کا انکار تھا ان کا شبہ یہ تھا کہ جب ہم قبروں میں کر دیے جائیں گے اور ہمارے جسم بالکل گل چھڑ جائیں گے اور ہڈیاں مٹی بن جائیں گی دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے اسی شبہ کی بنا پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ اس کی دعوت میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے جب ہمارے تو مختلف معبود ہیں جو باپ دادوں کے دور سے چلے آ رہے ہیں عجاد الحد الحم واحد اس نے ان سب معبودوں کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے اس جاہلیت کا علیہ اسلام کو سامنا تھا اس لیے جو مکھی صورتیں ہیں ان میں آپ کو تین عقائد ملیں گے ایک امار عزت کی توحید کا بیان دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقریر اور تیسرا فکر آخرت سروت الفجر بھی مکی ہے اور اس کا آخری حصہ آخرت کی چند خبروں پر مشتمل ہے کل لا دکھ کا دلارو دو دک کا اس وقت تصور کرو جب یہ زمین برابر کر دی جائے گی ایک جیسی پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے اور زمین کی سطح بالکل ہموار ہو جائے گی کوئی نشان نہ ہوگا کوئی موڑ نہ ہوگا ایک ہموار سطح ہے یہ بھی ایک طرح کی حیبت اور خوف کا ذریعہ ہوتا ہے ہماری زمین جس پر نشانات ہیں گھر ہیں جگہ جگہ موڑ ہیں طویل سفر ہو تو جگہ جگہ مسافت کی نشاندہی ہوتی ہے راستوں کی وضاحت ہوتی ہے لیکن قیامت کے روز جو زمین بن جائے گی اس میں ایسا کچھ نہ ہوگا کوئی نشیب و خراج نہ ہوگا کوئی نشان نہ ہوگا کوئی موڑ نہ ہوگا کسی انسان کو کسی چیز کی خبر نہ ہوگی یہ چیز بھی ایک ہیبت اور خوف کا ذریعہ ہے وہ جا اور ابو کا کو اور آئے گا تیرا پروردگار اور فرشتے فرشتے ستاروں میں ہوں گے اور صفوں کی شکل میں آئیں گے کس آنے سے قبل وری خلقت پر ایک وحشت کا بالکل ابراہ کی کیفیت ہے ہر شخص کے لیے کہ نامعلوم ہمارے لیے کیا فیصلہ ہونے والا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ, اللہ نے فرمایا تھا لس تو ادبی بانا رسول ہوا مایو فاڈو بھی ولاکم میں اللہ کا رسول ہوں مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو پروردگار نگار کے سہنے میں ایک شفاعت کا عمل قائم ہوگا اور پوری خلقت عد العظم انبیاء کے پاس جائے گی اور شفاعت کا مطالبہ کرے گی یہ شفاعت اولا ہے پہلی شفاعت یہ شفایت بخشش کی نہیں بلکہ حساب و کتاب شروع کروانے کی شفاعت کئی صدیاں میدان معاشرے میں گزر جائیں گے اور لوگ کھڑے ہیں حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا کبھی آدم علیہ السلام کے پاس کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس کبھی نوح علیہ السلام کے پاس شفاعت کی طرف کے لیے جا رہے ہیں اور ہر نبی کا ایک ہی جواب ہے اتنا ربا ناکی بری قبل ہمارا رب آج غصے میں ہے اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اس وقت بھی نہیں آیا جب قومی لوت کو ساری کی ساری کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک بلند کیا اور نیچے پٹک دیا اس وقت بھی نہیں آیا جب طوفان لوہ نے ساری دنیا کو غرق کر دیا اس وقت دن آیا جب قوم عاد اور قوم فمود کو سفید ہستی سے بٹھا دیا گیا آج ہمارا رب بہت ہی غصے میں ہے اور ایسا غصہ اس کو آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا ہم میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے ہر نبی اپنے کسی گناہ کو یاد کرے گا حالانکہ وہ گناہ بنتا نہیں ہے لیکن ایک انسان جس قدر زیادہ تقوی کی میں پر ہوگا اسی قدر زیادہ اپنی معمولی سے معاملے کو بھی حیبت نا گناہ سمجھے گا مالک رضی اللہ مارے کر اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ ان کو لتا اتور ابھی امور میں من الشعرہ کنانا <خَادث> تم آج بڑی جرت کے ساتھ ایسے گناہ کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں مگر نبیر اسلام کے دور میں وہ گناہ ہماری نگاہوں میں مہلک ہوتے تھے تباہ کن اور برباد کن ہوتے تھے ہم ان گناہوں کو کرنے والا قرار دیتے تھے اور تم ان گناہوں کو ایسا سمجھتے ہو جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دیا اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں تو یہ انبیاء کے تقویٰ کا معاملہ ہے کچھ باتوں کو گناہ قرار دیں گے حالانکہ گناہ بنتے نہیں اس خوف کا اظہار کریں گے کم رب العزت نے ہم جو اس بارے میں پوچھنا ہے تو ہم کیسے شفاعت کر سکتے ہیں آخر محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے آپ فرمائیں گے لہا انا لہا انا ہاں یہ میرا مقام ہے یہ مقام محمود ہے جو اس کائنات میں ایک ہی ای شخصیت کو حاصل ہوگا اور وہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پھر اسلام نے فرمایا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کروں کہ اللہ مجھ کو مقام محمود عطا فرما دے یہ مقام البسیلہ ہے اس مقام پر فائد ہونے والے کو اللہ تعالی کا وہ قرب حاصل ہوگا جو دنیا میں کسی انسان کو نصیب نہیں ہوگا تو نبی اسلام شفاعت کریں گے بلکہ ابتدان نہیں بلکہ ایک طویل سجدہ کریں گے بہت ہی لمبا سجدہ اللہ رب العزت کی وہ حمد و سنا بیان کریں گے جو آج تک کوئی نہیں بیان کر سکا اللہ تعالی اپنی وہ محامد اپنی وہ صنا اسی وقت براہ راست اپنے پیغمبر کے دل پہ الخا کرے گا یہ دنیا جس کی انگنت صدیاں ہیں اور اس دنیا میں فرشتوں نے جنوں نے انسانوں نے انبیاء اور سارے سارحین نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کی عبادت کی ہے اور کیسا کیسا ذکر کیا ہے کیسی کیسی اللہ کے کی حمد و ثنا بیان کی مگر کائنات کا کیا مقام ہے کہ اس وقت اپنی تعریفات اور اپنی صنعت اپنے پیغمبر کے دل میں القاع کرے گا اور وہ سنا آج تک کوئی نہیں کر سکا اور سجدہ بھی بہت طویل ہوگا پھر آخر رسول اللہ علیہ وسلم کو کتنے شفاعت حاصل ہوگا اللہ پاک فرمائے گا کہ یا محمد ارفاہرا سر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجئے بکول تو اب کہیے آپ کی بات سنی جائے گی شفا شفا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے نبیر اسلام کو بھی شفاعت کا اذن اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا بغیر اذن کے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر ہمارے مرشد شفاعت کر کے ہم کو بخشوا لیں سارے انبیاء کا مقام آپ نے سن لیا اگر وہ شفاعت کی ہمت نہیں کریں گے اور محمد الرسود اللہ علیہ وسلم بھی ایک طویل سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اذن پا لینے کے بعد شفاعت کریں گے ایسے شوق کا بازو کے چکر میں آنے کی بجائے ہم صالح کی طرف توجہ دی ہمیں سندھ میں بہت سے علاقوں میں جانا پڑتا ہے اور وہاں کی جو جاہلیت ہم دیکھتے ہیں بیشتر لوگ انہوں نے سارے دنیا اور آخرت کی امور کا متولی ایک پیر کو بنا رکھا ایک مرشد کو بنا رکھا اس کو ہر مہینے ہر سال نظرانے پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اب عمل سے مستم ہو گئے ہیں. اب یہ جانے اور اس کا رب جانے ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی نظرانہ ہم نے پیش کر دیا اور یہ تجار صفت لوگ ان جاہر لوگوں کی جہالتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی حمایتوں سے پوری طرح مستفید ہوتے ہیں اور دنیا میں چاندی اور سونے کے ڈھیر لگا رہے ہیں اور خود بھی گمراہ اور اللہ کی ایک کثیر خلقت کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں مقام شفاعت کتنا اہم اور مشکل مقام ہے اور اللہ کے عزم کے بغیر کوئی مائی کا نال شفاعت نہیں کر سکے گا اور کوئی اپنی مرضی سے شافے نہیں بن سکے گا بلکہ شافے بننے تو دور کی بات ہے کسی شافے کی مرضی سے کوئی مشہور نہیں بن سکے گا شافع شفاعت کرنے والا اور مشہور جس کی شفاعت کی جائے جس جس شاخے کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا وہ شافے بھی اپنی مرضی سے کسی مشروب کا تعین نہیں کر سکے گا وہ بھی صرف اسی کی شفاعت کرے گا جس کی شفاعت اللہ چاہے گا بھلا اشرہ اللہ شفاعت کرنے والے نہیں شفاعت کر پائیں گے مگر صرف اس کی جس کی شفاعت میں اللہ راضی ہوگا کی شفاعت اللہ چاہے گا اور پیارے بےغبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے ذریعے شفاعت کے بار پر آخری مہر لگا دی تاکہ کوئی جاہل اپنی جہالت کی باتیں کر کے اللہ کی بندوں کو مرح نہ کر سکے نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ اس میری شفاعت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے شرک کی ہر ملاوٹ سے بچتے ہوئے شرک کی ہر آمیزش سے بچتے ہوئے خالص توحید کو بنائے رکھا شیخ عدیض آپ کا فرمان ہے امت ہی لاشرک و شعر میری شفاعت صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی میری امت کے جن کی موت اللہ کی توحید پر آ جائے پوری زندگی زندگی کا ایک ایک نفس ایک ایک سانس اللہ کی توحید پر قائم ہو اور ان کا خاتمہ بھی ہمارا البرعزت کی توحید پر آ جائے انہیں میری شفاعت حاصل ہو یہ حدیث شفاعت کے باپ پر آخری پہر ہے یہ باپ بند ہو چکا صرف موحدین کا استحکال ہے جن کے عقیدہ اور عمل میں ایک ذرہ کے برابر شرک ہوگا لاکھ وہ اللہ کے پیغمبر کی شان میں قصیدے پڑے انہیں کوئی شفاعت حاصل نہیں ہوتی یہ پیارے نیگمبر کا فرمان اور پتھر پر لکیر اور جو شریعت کے قانون ہیں وہ اٹل ہیں اللہ تعالیٰ کسی انسان کی محبت سے مجبور نہیں ہے جو قانون ہے وہ قانون انہیں کی تعمت کے دن تنفیذ ہوگی انہیں قوانین کے مطابق فیصلے ہوں گے تو نبی رسلام کی شفات کے بعد اللہ تعالیٰ آئے گا اور یہ اس کے آنے کا ذکر ہے بچا اور ہم کو کبر کو صف انصف تیرا بربر دکھار آئے گا کیسے آئے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا آنا آتے تو ہم بھی ہیں تشریح ہیں اللہ کی رحمت آئے گی کہاں سے لے آئے یہ اضافہ اللہ،, اللہ پر ایسی باتیں کرتے ہو جو اللہ نے بیان ہی نہیں کی تم جانتے ہی نہیں بے علم اللہ کی طرف باتیں منسوخ کرنا نہیں تیرا برور دگار آئے گا کیسے آئے گا جیسے اس کے لائق ہے آتے ہم بھی ہیں کیا ہماری طرح آئے گا نہیں کیوں نہیں سکم ہی شہر اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ تشویش سے پاک ہے وہ تمثیل سے باک ہے اس کی ساری صفات جو اس نے بیان کی ہے حق ہیں اپنے ظاہری معنی پر ہیں اور ویسی ہیں جیسی اس کی شیان شان ہے جیسا آنا اس کے شیان شان ہے ویسا ہی آئے گا ہمارا یہ ایمان اس کی ہر صفت صفت کمال ہے تو اس کا آنا بھی کمال کا ہے ہر نقص سے باک ہر عید سے پاک اور فرشتے بھی آئیں گے تاروں میں اور ساتھ ساتھ حیبت کا مقام یہ ہے بجیرم جہنم کو بھی لایا جائے گا اس سارے مقام کو کبھی تدائی میں بیٹھ کر سوچیں اللہ پا کیوں آ رہا ہے میرا آپ کا حساب لینے کے لیے حساب کیسے لے گا فرمایا کہ ماں ان کو میں رکھا دیں بلائی سا بہن ہوں ترجمان تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہے اور باتیں اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا براہ راس باتیں ہوں گی ہم فلاح مقدم اس وقت بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا کوئی حمایتی کوئی مددگار تھی. دنیا میں میرا قبیلہ تھا قوم کے لوگ تھے بڑی بڑی انڈسٹری تھی اس میں ہزاروں ملازم تھے ان میں سے کوئی آ جائے ساتھ دینے کے لیے مدد کرنے کے لیے کوئی ساتھ نہ ہوگا بڑے بڑے پیر و مرشد کو میں نے نگرانے دیے اور بڑے بڑے چڑھاوے چڑھائے کوئی ان میں سے آ جائے مدد کے لیے کوئی نہ آئے گا فلا ور صرف امار ساتھ ہوں گے نیکیوں کی ضرورت اگر ہوئے تو نیکیاں ساتھ ہوں گے. ہو گی تو ہو شرما بن ہو بائیں بائیں طرف بھی صرف گناہوں کی صورت میں بائیں طرفیاں ہیں بائیں طرف گنا ہے فلاں نارا جہنم سامنے جہنم کی آگ ہوگی رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کیسے آئے گی صحیح مسلم کی حدیث بن مسعود کی روایت سے کہیو تر جہنم یومردیام رہا سمرون الف جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اداکل زبان میں سبرون الفم میڈل اور ہر لگام پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی ذرا ضرف دے کر دیکھ کتنی تعداد بنتی ہے جبکہ فرشتوں کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی فرشتے نے لوزر اسلام کی بستی کو اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا تھا اتنی طاقتور مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے آج مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی تمہیں خبر دوں جو فرشتے حاملین عرش ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی خبر دوں فرما کہ ماں بہن شہمت ادو نہیں راحت الف الفسن ان میں ہر فرشتے کی جو کان کی لو ہے اور کندھا ان کے درمیان ستر ہزار سال کی مسافت کا فاصلہ ہے ستر ہزار سال سفر کیا جائے کتنا فاصلہ طے ہوگا فرما کہ ایک فرشتے کی کان کی لو اور کندھے کے مابین اس قدر فاصلہ ہے باقی دادا آپ خود کر لیں لیکن جہنم کتنی بڑی ہوگی کتنی گہری ہوگی کتنی بوجھ اور باری ہوگی کہ ستر ہزار لغاموں میں جھگڑی ہوئی اور ہر لغام پر ستر ہزار فرشتے اس کو کھینچنے کے لیے اور اللہ فتح مطلب اس کو ہم نے بھرنا ہے لوگوں سے بھرنا ہے جنوں سے بھرنا ہے کیونکہ انسان اور جن ہی اللہ کی شریعتوں کے مکلس ہے بھرنا ہے اسے ہم اور اس کو بھرا جائے گا اس کو بھرا جائے گا یہ جہنم کی ہالی اور شدت کے سامنے کھڑی ہے اور یہ حساب و کتاب کا ایک منظر ایک طرف گناہ ایک طرف نیکیاں ایک طرف جہنم ایک طرف اللہ کی عدالت اور اللہ کی سوالات کا سامنا یہ مرحلہ ہر انسان پر آنا ہے ہر شخص نے نے اپنے دگار کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے جی اے یوم اے یوم اے انسان مرحلے کے لیے میں نے نیکیاں اختیار کی ہوتی نیکیاں جمع کی ہوتی اب اس کو انتہائی تعصف ہوگا افسوس ہوگا اور بہت سوچے گا اور انا الہدی خوراک اب اس سوچنے کوئی فائدہ سوچنے کا تو آج فائدہ ہے اب کوئی فائدہ نہ ہوگا اس تذکر کا اب کوئی فائدہ نہ ہوگا نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے اور بوڑھا ہو کر مرے پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے اور بوڑھا ہو کر مرے تو خراب ہوئی وہ بھی اپنی ڈیکیوں کو قیام کتنے حقیر جانے کا اور کہے گا کہ کاش میں نے اور نیتیاں کی ہوتی اور عمل کیے ہوتے در حقیقت اللہ کی عدالت کی دہشت اتنی ہوگی ہیبت اس قدر ہوگی اتنی طویل نیکیاں بھی انسان حقیر سمجھے گا اور کم سمجھے گا یہ خوف کا عالم ہوگا انتہائی دہشت انتہائی ہیبت اپنی نیکیوں کو خوب حقیر سمجھے گا تو تذکر تو آج کرنا چاہیے غور و فکر آج کرنا چاہیے اب بھی موقع ہے اپنی سابقہ زندگی کا احتساب کیا جائے اگر وہ زندگی مایوس کن ہے تو توبہ کا موقع ہے توبہ کر کے اللہ کی طرف جو اختیار کر لیے اور اگر سابقہ زندگی میں آمارے سارہ نظر آتے ہیں تو کسی کبر اور فخر و تعالی کی بجائے انتہائی توانوں کے ساتھ اپنی اگلی زندگی کو اور پہتر کیا جائے اور سنوارا جائے اسلام کی حدیث کا محبوب ہے, اچھا ہے اور ایک مومن کی طویل زندگی ہے یا رسول اللہ کہ سب سے افضل انسان کون ہے یا رسول اللہ, تو رسول اللہ نے وہ عمره عمره شخص سب سے افضل ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل صالح ہو عمل اچھے ہو یہ طویل عمر کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح کرنے والا ہو وہ سب سے افضل انسان ہے پوچھا سب سے برا انسان کون ہے تو رسول اللہ سات فرمایا تھا من طال عمره ہو سار امل سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر طویل ہو عمر لمبی ہو اور عمل بھی برے ہو یہ طویل عمر پانے کے باوجود اپنی معصیتوں پر قائم ہے گناہوں پر قائم ہے وہ سب سے برا انسان ان میں کچھ لوگ ایسے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا ہی ان سے بات نہیں کرے گا انہیں عذاب علیل میں جھونک دے کر ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے طویل عمر دی اور وہ بڑھاپے تک گناہ میں مصروف ہیں ان کی سوچ میں گناہ ان کے دل میں گناہ ان کے کردار میں گنا ان کی باتوں میں گنا معاشیت نہیں معاشیت ہے فرمایا یہ سب سے برا انسان تو پھر تدکر کا یہ وقت ہے نصیحت سنی جائے اور سن کر قبول کر لی جائے سب سے بہترین انسان وہی ہے جو نصیحت کو سن کر فوراً اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتا ہے اس کے دل کی زمین پر انقلاب آ جاتا ہے اور وہ حق قبول کر کے باطل کو چھوڑ دیتا ہے عمل سال قبول کر کے معصیتوں کو زندگی کو چھوڑ دیتا ہے وہ سب سے بہترین انسان اگر تذکر کے نتیجے میں ایک انسان کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ اپنی فوری اصلاح کر لے یقین کرے یہ راستہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے انتہائی عمدہ ہماری شریعت میں اس قدر برکتیں اور سماہتے ہیں کہ آپ نے ساٹھ سال گناہوں میں گزار دیے آج اگر اس عرضی اس عرض عمر امکلاب آ جائے آج اگر دل کی زمین بدل جاتی ہے اور ایک انسان اپنے پرور پر دکھا کی طرف لوٹ آتا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تو ایک ہی بار کی توبہ اس کے ساٹھ اور ستر سال کے گناہوں کو دھو لے گی جب نا آج ہم لوگ برا روکو مس کا فرد نہ لگا اللہ کا رحم کا بلا ابا اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تم مجھ سے ایک ہی بار استغفار کر لے میں تیرے استغفار سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا جیسے میں گناہ ہوں بڑے ہوں چھوٹے ہوں بلا ابا مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے لیے یہ کون سی چیز بڑی اور مشکل ہے کوئی پرواہ نہیں مجھے بس تو سچی توبہ کر لے استغفار کر لے تو تیرے ایک بار کے استغفار سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دو اور پھر سن رہا کہ سچی توبہ کے بعد نیکی کے راستے پر چل نکلے اور نیک عمل کرتا ہی جائے پھر اس کو چاہے محنت کم سے کم ملتی ہے چاہے دو دن کی ملے ایک دن کی ملے چند سہایت کی ملے اللہ اس کو معاف کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لگ اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرمانے بلائی کا فیصلہ فرمانے کسی بندے کے ساتھ استعملہ اللہ اس کو کام پر لگا دیتا ہے صحابہ نے پوچھا اس کا کیا مان ہے کام پر لگانے سے کیا مراد ہے کہ وقفہ کام البل بہت اللہ طرح موت سے قبل نیک عمل کی توفیق دے, دے دے چاہے وہ ایک عمل کر لے دو کر لے سو کر لے ہزار کر لے اس توفیق کے بعد اگر ایک دن کا دے امر جاتا ہے سچی توبہ کر کے اور نیک عمال شروع کر دیئے یہ اللہ کا اس کے لیے بلائی کا فیصلہ اگر دس سال جیتا ہے بیس سال جیتا ہے تو جس قدر طویل عمر ہوگی آمار سالح کے ساتھ اسی قدر تیامت کے دن جاتے ہوئے اس کو حاصل ہوں گے اور اللہ کے لیے حاصل ہوگی تو اس دن تذکر کا فائدہ نہیں وہ اللہ نہ خود خراب آج تم کر رہے ہو اس کا کیا فائدہ دنیا میں کرنا چاہیے تھا اور آج موقع ہے کر لیجیے بند نہ ہوتے تھے کرا یقور وا رہی تھا نقدم تو لہجہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے وہ دنیا کی زندگی کو زندگی قرار نہیں دے رہا بلکہ اخروی زندگی کو زندگی قرار دے رہا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا کی زندگی بھلا زندگی ہے پیارے اخبار محمد رسول اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر ہوئے کھانا نصیب نہیں ہو رہا پر خندق کھودی جا رہی زبان پر شکوا نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ ہے کہ نحن ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی اور یہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے جب تک یہ سانسیں آ جا رہی ہیں تب تک جہاد کرتے رہیں گے کہ صحابہ کا جذبہ یعنی جہاد کرے شہادت کی بات مل جائے یہ تنخا اپنی سینے سے سجا رہیں گے دنیا کی زندگی کو کوئی حرص نہیں اور پیارے پہ ہم جذبے کو دیکھ کر دعا کر رہے ہیں اللہم لا الا اللہ عش الخر انصار المہاجر یا اللہ عیش اور زندگی تو آخرت کی ہے ان انصار و مہاجرین کو معاف کر دے اور آخرت کے لیے چن لے آخرت کی زندگی کے لیے پخر بھی ذرا جاتے کے لیے تو زندگی تو یہ ہے ایک شخص اگر اسلام کی لفظ سے ہم کنار ہو جائے جنت کا جو ذوق و شوق ہے وہ اس کی سمجھ میں آ جائے اس کی دل اور فکر میں آ جائے ابھی ایک سب ہی سا ہے جنت کے نیم ہم سنتے ہیں مگر حقیقی طلب اور شوق ہمارے اندر نہیں ہے صحیح معنی میں اگر وہ دل میں اجاگر ہو جائے تو پھر یہ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ دنیا کی خاطر انسان سارا وقت صرف کر دے کبھی جھوٹ بولے کبھی سچ بولے دنیا کو کمانے میں پسینے بہائے آخرت کے معاملے کو فراموش کر دے یہ تو ممکن ہی نہیں ایک سہاری پکڑ کے میدان میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور بڑا بڑا اس پر حال میں استحاظ ہے جھول میں کھجورے ہیں اور وہ کھا رہا ہے اور کہ ہیں یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مار کا وفا ہے اس میں کون جاؤں اگر اور آگے بڑھتا جاؤ ہر زخم سینے پر کھاؤ پشت پر کوئی زخم نہ کھاؤ اور آگے ہی بڑھو دشمن کو اپنی پشت نہ دکھاؤ تو مجھے کیا ملے گا رسول اللہ صاحب نے فرمایا جنت ملے گی جس کی چوڑائی, زمین و آسمان کی برابر چوڑائی زمین و آسمان کے برابر لمبائی کا برابر چوڑی ہوگی پویر کتنی ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا آپ کو کہتا ہے کہ ایسی جنت یہ مل جائے گی جھولی میں کھجورے جو تھی ان کو پھینکی سات کھجورے چن لیں تھوڑی سی بھوک کا احساس تھا کہ یہ کھاتا ہوں کچھ طاقت ताकत رہتی ہے اور میدان میں में جاتا ہوں باقی سب پھینک دیں اب کو ساتھ کھانے لگا تو کہتا ہے کہ تمہیں اگر کھانے بیٹھ جاؤ تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی اور مجھے وہ جنت ابھی چاہیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر وہ بھی ایک طرف پھینک دے اور میدان میں کود کر شہید ہو گیا تو جن لوگوں کے دل اور دماغ جن کی سوچ اور فکر اس لفظ سے آشنا ہو اللہ کی رضا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تو بلا وہ دنیا کو کیا قرار دیتے کچھ نہیں قرار دیتے پھر یہ دنیا کی خاطر محنتیں کرنا پسینے بہانا قصبے کھانا حلال و حرام کی تمیز کو فراموش کر دینا انتہائی حماقت کا سودا ہے اور جو لوگ فکر آخرت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں وہ اسی راہ کے طالب بن جاتے ہیں پھر وہ اصل زندگی آخرت کی قرار دیتے ہیں جیسا کہ آج ہی شخص کہہ رہا ہے کہ یار نہیں قدمت تو رہی اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا دنیا کی زندگی کو زندگی تھی اصل زندگی تو آخرت کی ہے کاش کچھ آگے بھیجا ہوتا لیکن دوستوں اور بھائیوں اب یہ تذکر مفید نہیں ہے تذکر دنیا میں مفید ہے آج تذکر کیجئے آج سوچیے اور بیٹھیے اور غور کیجئے اور فکر کیجئے کیجیے پیاو میں وساتہ ہوا ہے اس دن جیسا اللہ کا عذاب ہوگا ویسا کوئی عذاب نہیں دے سکے گا دنیا کے سارے عذاب اکٹھے کر لو بڑے بڑے تاجر سیل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گمبھیر اور بھیانک عذاب کی کیفیتیں ہوتی ہیں ان سب کو جمع کر لو جیسا خالق کائنات کا اس دن کا عذاب ہوگا یہ سارے عذاب اکٹھے ہو کر اس عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جو دن آگے بڑھیں گے عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا کمی نہیں ہوگی ایک مقام پر استقرار نہیں ہوگا بلکہ عذاب کی شدت اس, کی، اس کا پر اس اس کی بڑھتی جائے گی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا تو ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا ایسی پکڑ کوئی نہیں پکڑ سکتا ہاں ایک جماعت ایسی ہے جس کے لیے خالق و بالے کی رضا جنت کے فائدے بشارتیں خوشخبریاں فرمایا کہ یا, یا تو نفس المطمئنہ ارجعی جگہ یہ آرپی مرضیہ اے نفس مطمئنہ اے نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ کہو ہے ایک انسان کو اس میں کیسے ملتا ہے کثرت و دھر سے نہیں اللہ پاک فرمانے اللہ ذکر قلوب اللہ کے فکر سے دل کو اس میں ملتا ہے اور نفس مطمئن ہوتا ہے نفس کی غذا اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے نمازیں ہیں روزے ہیں اللہ کی عزاعت ہے ذکر و افکار ہے جیسے ایک انسان کے بدن کی غذا ہے کھانا اور پینا ایک انسان کے بدن کو کھانا نہ ملے تو اس نے بے قراری ہوتی ہے اور جوں جوں فاقہ بڑھتا جائے توں بے قراری بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کھانا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بدن مردہ بن جاتا ہے اور موت کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے اس طرح ایک روح کی غذا کیا ہے اور نفس انسانی کی غذا کیا ہے وہ غذا اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے سبحان اللہ الحمد للہ نوازے ہیں اللہ کے رسول کی حفاظت ہے یہ غذا اگر فراہم نہیں ہوگی تو یہ نفس بے قرار رہے گا بے قرار رہے گا اور اگر یہ غذا مستقل معطل رہی تو پھر وہ نفس کی موت ہے اور یہ موت اس انسان کی بربادی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو نقس مطمئنہ کون ہے جس کو اس کی غذا ملتی رہے اللہ کے ذکر کے ساتھ نماز و روزوں کے ساتھ صدقات اور نفقات کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ یہ اس کی غذا ہے اس غذا کو حاصل کرتے کرتے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے انتہائی مطمئن دنیا میں مطمئن اس کے معاملات بڑے پرسکون اور نفیس ہوتے ہیں کوئی تیزی تراری نہیں ہے کوئی چالاکی اور ااری نہیں ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں بڑی بھاگ دوڑ اور بےقراری دنیا کے حرف دنیا کا تما دنیا کے پیچھے یوں گھوم رہے جیسے کتے ہڈیوں کے پیچھے گھوم کر لڑتے ہیں ایسی اس کی کیفیت نہیں ہے اس کا ہر معاملہ سکون پر قائم ہے سکینت پر قائم ہے انتہائی استقرار پر قائم ہے اللہ کی عبادت کا حق دیتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے اور مرضی راضی راضی ہونے والا خوش ہونے والا اور مرضی جس سے راضی ہوا جائے اس طرح لوٹ جا کے تو اللہ, اللہ تجربہ جواہ کی پناہ اللہ کی محبت اللہ کا پڑوس جنت اللہ کا پڑوس ہے لوٹ جا اللہ کی طرف اس شاندار پڑوس کی طرف اس کی جوائے رحمت کی طرف اس کی محبت اور پناہ کی طرف ایسی پناہ ساری دنیا کی داختیں اکٹھی کر کے تمہارا ایک بار بھی بےگا نہیں کر سکتے ایسا شاندار احساس لوٹ جا اپنے پرگار کی طرف اور فتح خلیفے کے मेरे ہی داخل ہو جا میرے بندوں میں تو اللہ سے راضی اللہ تم سے راضی تو راضی تھا اللہ سے اس کی شریعت سے, اس کے عقام سے اس کے راضی تھا بخوشی سارے کام کرتا تھا نوازے پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا کرتا تھا عمرے کرتا تھا تو راضی تھا اللہ کی شریعت پر اللہ کے آکام پر اور آج برزی ہے تجھ, تجھ سے اللہ راضی ہے اللہ اتنا خوش کر دے گا اس قدر دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا خوشیاں ہی خوشیاں ہی خوشی اور جوں جوں وقت آگے بڑھے گا خوشیوں میں اضافہ ہوگا جوں چوں جو وقت آگے بڑھے گا ان محبتوں میں اضافہ ہوگا اور کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ معاملہ بڑھتا ہی جائے گا اضافہ ہوتا ہی جائے گا اور یہ زندگی ہر انسان کی منتظر ہے ہر نیک انسان کو یہ سارے مقامات حاصل ہوں گے یہ مت سوچو کہ پتہ نہیں یہ وقت کب آئے گا یہ وقت انسان کی موت کی صورت میں آج بھی آ سکتا ہے موت تو آج بھی آ سکتی ایک انسان اگر نیک ہے ہمارے سارے پر کے پاس لے کر گیا, تو اس کی قبر جو ہے جنت کا باغیچہ بن جائے گی مستقل خالق کے کائنات کی رضا اور محبت اس کو حاصل ہوگی پھر آگے کیا ہے اس کا ہمیں کوئی شعور نہیں دیا گیا کیا محبت کا انداز ہوگا اور یہ برسہ کا عالم کیسے گزرے گا ہمیں اس کا شعور نہیں ہے لیکن کا تعلق اور سلسلہ ایسا بحال ہوگا کہ کبھی منقطع نہ ہوگا اور جو, جو وقت آگے بڑھے گا ان میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا فد خلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جائے بندے کیسے میرے بندے وہ بتے کیسے ہوں گے ایک اور مقام پڑھ لیجیے بس صدقین بس شہدا بس صالحین کا رفیقہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے اللہ ان کو لفاف دیا عطا فرمائے گا اور صحبت نہیں عطا فرمائے گا اپنے انعام یافتہ بندوں کی وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء اور صالحین ہیں ایک تو لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف دوسرا داخلہ ہے میرے نیک بندوں میں یہ نیک بندے انبیاء صدیقین شوہدا اور سارہ کن میں داخل ہو جا یہ کس چیز کا سلا ہے ہو سکتا ہے دنیا میں تمہارا وقت تنہائی میں گزرا ہو تمہارے عقیدے کی بنا پر لوگوں نے برادریوں نے تم سے بائیکاٹ کیا ہو تم کو دانے دیے ہو تم کو گالیاں دی ہو تم کو مارا ہو تمہارے گھروں کو چلایا ہو تمہاری مساجد کو آگ لگائی ہو ممکن ہے سنا یہ جماعت میں داخل ہو جا یہ ساری غربت عظیم کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گی تم نے دنیا میں ان حرکتوں کا مقابلہ کیا ان واشدوں کو جھیلا اس کا یہ نتیجہ ہے آج کہ تم کو ایسے لوگوں کی نفاست معیت اور صحبت تم کو حاصل ہوگی فتح ہولی کی عبادی ان نیک بندوں میں داخل ہو کر فتح خلی جنت ہی میری جنت میں داخل ہو جا جو ایسا ٹھکانا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا ہمیشہ قائم رہے گا یہ جو آئے تھے نصر مطمئنہ ان میں بہت سے لوگوں کے مراقب بھی ثابت ہوتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی السلام کے پاس آپ کے صحابی اب صدیق فضی شریف فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ماں احسن احاطہ یا رسول اللہ یہ کتنی عظیم آیات ہیں اور کتنی عظیم اسے پشارتے کتنی عظیم خبریں ہیں ماں افسان احاطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ابو پکڑ تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جن کو یہ کہا جائے گا یا یہ تو نصر مطمئندہ موت کے وقت اور قیامت بھی تم سے بھی یہ کہا جائے گا اوبکر سے کس کا نتیجہ ہے ان کا امرسال صالح ان کا عقیدہ ان کا منحج محبت رسول اطاعت رسول غلامی رسول کہ تم کو یہ شرف حاصل ہوگا تو جہاں یہ منقطع اوبکر صدیق کے لیے وہاں ہمیں ایک خبر اطلاع ہے کہ ہم بھی ویسا عقیدہ اور منحج اپنے اندر پیدا کریں جیسا اوبکر صدیق ہو کثیر نقل کیا ہے کہ استاد اور اپنے شیخ صحابر عبدالحبین عباس کے ساتھ عبدالبین عباس وسر قرآن ان کے ساتھ ہیں اور ان کا آخری وقت وہیں پر آیا موت ان کو وہیں پر آئی حتہ کہ وہاں انتقال کر گئے اللہ دیں کہ جب ہم ان کو تفن کر رہے تھے تو فضا ہم نے ایک آواز سنی فضاؤں میں ہم نے یہ آواز سنی یا یہ تو نفسر مطمئنہ ارد عیدہ رفتے کی رات یادم بردیا تو اللہ تعالی نے یہ سلا ان کو ادا فرمایا ان کے علم کی بنا پر ان کے عمل کی بنا پر اور یہ خطاب اے نفس مطمئنہ ہر مومن کو تین بار دیا جائے گا ایک اس کے موت کے وقت دوسرے جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ نکلیں گے قبروں سے تو مومنوں کو خوشخبری دی جائے گی کتاب کے ساتھ اور تیسرا میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد ایک مومن کو یہ خطاب ہوگا کہ میرے نیک مندر میں داخل ہو کر جنگل میں داخل ہو جا اللہ ہمیں بھی سمرے میں شامل فرمانے ہمیں اللہ تعالیٰ توحید دے اعمال کی جو اعمال اللہ کے صالحین کی زینت ہے اللہ کی صاحب اللہ کے رسول کی توحید خالص عقیدہ توحید بالکل خالص اللہ کے سچی غلامی سچی اور خانص محمد اور سچی کے ساتھ اللہ ہم کو حدا فرما دے اور ہمیں بھی اس عمرے میں شامل فرما دے جس جی عمرے کو یہ خطاب دیا جائے گا قولی آنا الحمد, الحمد للہ